نحمده و نصليه على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذيب بكة مباركا وهو ذل العالمين فيه آيات بجنات مقام إدراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي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 والسلام السلت وسلم خاتم خواتم الم سلیم وصح بھی اجمعی حمد و سلاد کے بعد آج کی یہ نشیست حج حجمرات اور زیارت حرمین شریفین کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے ہم اور آپ سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ حج اور عمر اور حرامین طیبین کی زیارت کے کیا مسائل ہیں اور کیا وہاں کے آداب ہیں اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام حضرات جس مقدس اور محترم اور متبرک مقامات کی طرف جانے کے لیے عظم ہوئے ہیں اور وہاں کی حاضری سے مشرف ہونا ہے تو ان مقامات کا جو تقدس ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ کما حق کہو وہاں کے انوار و برکات اور وہاں کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے پہلے یہ جانا جائے کہ ہم کس طرح سے وہاں حج ادا کریں اور عمرہ ادا کریں اور کس طرح سے ہم وہاں حاضری دیں گے جب تک وہاں کے یہ آداب اور حج عمرہ کی ادائیگی کہ جو مسائل ہیں اور جو شرائط ہیں ہم ان کو جانیں گے نہیں ظاہر ہے کہ اس وقت تک عمل ہوگا نہیں اور جب تک عمل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ ادا ہوں گے نہیں تو اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ روانگی سے قبل ہم اور آپ یہاں مل کر بیٹھیں اور اس بارے میں ہم جو ہے وہ آگاہی حاصل کریں بیت اللہ شریف کی حاضری اور خان کعبہ بڑا مقدس مقام ہے اور بڑی ہی فضیلتوں اور برکتوں کا یہ حامل ہے قرآن احادیث سے اس کی فضیلت اور اس کا تقدس اور اس کا شرف اور بزرگی جو ہے وہ آیا ہے میں نے جو عائد مقدسہ شروع میں تلاوت کی ہے اس کا مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر فرمایا گیا وہ مکہ میں ہے مکہ المکرمہ کا ایک نام مکہ بھی ہے جو یہاں اس آیت مقدسہ میں ذکر کیا گیا وہ گھر جو مکہ میں مقرر کیا گیا ہے عبادت کے لیے لوگوں کے واسطے وہ کیسا گھر ہے فرمایا مبارکہ بڑی برکت والا ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہی آیا اس میں بڑی واضح اور روشن نشانیاں ہیں مقام ابراہیم اس میں مقام ابراہیم ہے مقام ابراہیم دراصل وہ مخصوص جگہ ہے کہ جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی عالا علیہ جناح والسلام جو خان کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور خان کعبہ کی دیواریں جو جوں بلند ہو رہی تھیں تو آپ ایک پتھر پر کھڑے ہوئے تھے اور وہ پتھر بلند ہوتا جا رہا تھا دیوارے جیسے جیسے اونچی ہوتی جا رہی تھی پتھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اسی طرح سے اونچا ہوتا جا رہا تھا تو اس پتھر میں حضرت نبی و علیہ کے قدم مبارک کے نشان ہیں تو اس کو مقام ابراہیم فرمایا گیا یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ تو یہ پتھر بحمد اللہ وہاں موجود ہے اور اس صورت میں کہ ایک قبا سا بنا دیا گیا ہے اس میں جو چاروں طرف اس کے شیشے بلکہ شیشے ہی کا جو ہے یہ قبا بنا ہوا ہے اور اس میں اس پتھر کو بحفاظت رکھا گیا ہے مرور زمانہ کی وجہ سے اور عرصے دراز کے گزر جانے کی وجہ سے جو ہے اگرچہ کچھ تھوڑا سا اس کے اندر تغیر آ گیا ہے لیکن اب بھی جو ہے وہاں وہ نظر آتا ہے اور اس پر قدم مبارک کے نشان جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں تو اسی کو آیت کریمہ میں فرمایا گیا مقفیہ مقام و کہ اس میں مقام وراہیم ہے تو یہ مقام فضیلت میں یہاں ذکر فرمایا گیا اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ نا کہ جو وہاں داخل ہو گیا اس گھر میں داخل ہونے والا جو ہے وہ امن میں آ جاتا ہے بل اللہ عال اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا لازم قرار دیا گیا ہے کن کے لیے منیش تتھا آئے ہی سبیلا ان کے لیے لازم قرار دیا گیا ان پر یہ حج فرض قرار دیا گیا کہ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں یعنی صاحب نصاب صاحب استطاعت